محل شرو اللہ, اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے المبین اننا في لیلت اننا كنا فيها يفرق کلو امر حکین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 سأس السماء بدخان مبین، آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک بشر کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے سر ہی دھواں نکلے گا جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے پروردار ہم سے اس عذاب کو دور کر ہم ایمان داتے ہیں اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جب کہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے اللہ جلون اور ان سے پہلے ہم نے قوم فراؤن کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے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 فَأَشْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّكَئُونَ وَأَشْرِ فِي الْبَحْرِ رَهْوَنَ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ فَمَشَرَكُوا مِنْ جَنَّاتِ وَعُنُونٍ وَأَجْرُحٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَلَعْنَةٍ كَانُوا فِيهَا قَوْمًا آخرين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ وَمَا كَانُوا <مُنظرين> تب موسا نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تاخب کریں گے اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا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 اور ہم نے بنی اسرائیل کو جدت کے عذاب سے نجات دی یعنی فراؤن سے بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانش کا منتخب کیا تھا اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں صریح آزمائش تھی ان پول ان, وما نحن فأتو ان صادقین ام قوم والذین من کو لکھنا یہ <سؤال> لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ بھلا یہ اچھے ہیں یا طبا کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا لا يعلمون ہوں فسل پاسو ہوم اجم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 كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعسلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا مَا كنتم بلا شبہ ٹھوہر کا درخت گناہ کا کھانا ہے جیسے پگلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جس طرح گرم پانی کھولتا ہے حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزک کے بیچوں بیچ لے جاؤ پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو اب مزہ شک تو بڑی عزت والا اور سردار ہے یہ وہی دوزک ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا تَتَنَاؤُلُ وَوَقَارٌ عَلَى ذَلِكَ الْجَحِيمِ فَمُلًا مِنْ رَدِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنْ لَمْ نُيَسِّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے یعنی باغوں اور چشموں میں حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور اللہ ان کو دوزک کے عزاب سے بچائے گا